پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پوچھیں ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے وہ ضرور کہیں گے یہ اللہ ہی کے ہیں کہہ دیجیے کیا پھر تم ڈرتے نہیں آپ پھر پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بات چاہی جبکہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ ضرور کہیں گے بادشاہی اللہ ہی کی ہے کہہ دیجیے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے بل اتنا بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہ ہی جھوٹے ہیں اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی لے جاتا اور بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے چنانچہ وہ کہیں اعلیٰ ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں ما کہہ دیجئے اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے ربی فلنی فلقین تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو وہ دکھائیں جس کا ہم نے یا جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو وہ دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جب تمہیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے تو پھر تمہیں یہ تسلیم کرنے میں تعامل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے پھر تم اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے پھر یعنی جس کی وہ حفاظت کرنا چاہیے اور اسے اپنی پناہ میں لے لی لے لے کیا اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے پھر یعنی جس کو وہ نقصان پہنچانا چاہے کیا کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے کہ وہ اسے نقصان سے بچا لے اور اللہ کے مقابلے میں اپنی پناہ میں لے لے پھر یعنی پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو قرآن کریم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ مشرقین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی خالقیت و مالکیت اور رازقیت کے منکر نہیں تھے بلکہ وہ یہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے انہیں صرف توحید علوحیت سے انکار تھا یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے اس لیے نہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اور صرف اس مغالطے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں یہی مغالطہ آج کل کے قبر پرست اہل بدت کو ہے جس کی بنیاد پر وہ فوت شدگان کو مدد کے لیے پکارتے ان کے ندم ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے اور ان کو اللہ کی عبادت میں شریک گردانتے ہیں حالانکہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی فوت شدہ بزرگ ولی یا نبی کو اختیارات دے رکھے ہیں تم ان کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرو یا انہیں مدد کے لیے پکارو یا ان کے نام کی نظر و نیاز دو اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا یعنی اچھی طرح واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ اگر اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے نہیں بلکہ محض ایک دوسرے کی محض ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور آبا پرستی کی وجہ سے اس شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں ورنہ حقیقت میں یہ بالکل جھوٹے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک اگر ایسا ہوتا تو ہر شریک اپنے حصے کی مخلوق کا انتظام اپنی مرضی سے کرتا ہر ایک شریک اور ہر ایک شریک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا اور جب ایسا نہیں ہے اور نظام کائنات میں ایسی کشا کشی نہیں ہے تو یقینا اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے جو مشرقین اس کی بابت باور کراتے ہیں پھر چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے وَض عرتبی قومی فطن وفین علی کا مفتون بہوالے جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو و احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر دو مطلب اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہی احسن نحن يصفون برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو احسن ہو ہم اسے خوب جانتے ہیں جو بیان کرتے ہیں قربی آئى بِكَ منحم ذیتی شیقین اور آپ کہیں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں آں بِكَ کا رب عور اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں اذا جاء احدهم الموت قال رب کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ گئی یا آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج لی انها هو ومن الى يوم تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں ہرگز نہیں بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ وہ باہم سوال کریں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا بہوالۂ حمیم سجدہ آیت نمبر چونتیس پھر چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے اس طرح استع کرتے آمودب اللہ سمی الم امین شعیطیم من ہم ذہی ونفی وََفِ بہوالۂ سنن داود حدیث نمبر سات سو پچہتر اور جامع حدیث نمبر دو سو بیالیس <خصف> پھر اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہر اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو یعنی بسم اللہ پڑھ کر کیونکہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے اسی لیے آپ یہ دعا بھی مانگتے تھے اللہ من الحرم و اعبودبی کا مین الحدمی و مین الغورقی و ابودبی عند الموت بحوال سن العبی داود حدیث نمبر پندرہ سو باون مطلب اے اللہ میں از میں از ہو جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس سے کہ کوئی مکان یا دیوار کوئی مکان یا دیوار مجھ پر آ گرے اور غرق ہو جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدہواس کر دے رات کو گھبراہٹ میں آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے بسم اللہ وسمِ غبا بھی ہی من غضبه وعقابه ومن شر ہی ومن حمديت شيقيں وان يحضرون بحوالے مسند احمد دوسری جلد صفہ نمبر 181 سو اكاسى حسن داود حديث نمبر 3893 ہزار آٹھ سو اور حديث نمبر 3528 مطلب اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں اس کی ناراضگی اور اس کی سزا اس کے بندوں کے شرور یا شر اور شیطانوں کے وسوسے ڈالنے گناہوں پر ابھارنے اور اکسانے سے اور اس جہنم میں دھکیل دیے جانے کے وقت کرتا ہے اور کرے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن کریم میں اس مضمون کو متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مثلا سورہ انعام آیت نمبر 27 اور 28 سورہ اعراف آیت نمبر 53 سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 سورہ سجدہ آیت نمبر 12 سورہ فاطر آیت نمبر 37 سورہ مومن آیت نمبر 11 اور 12 سورہ شورہ آیت نمبر 24 سورہ منافقون آیت نمبر 10 اور 11 وغیرہ رہیت پھر کلن ڈاٹ ڈپٹ کے لیے ہے یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے کلہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے پھر اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ہر کا جو ہر کافر نظر مطلب جانکنی کے وقت کہتا ہے دوسری معنی ہے کہ یہ بھی دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ان کا یہ قول ہی رہے گا عمل صالح کی توفیق انہیں پھر بھی نصیب نہیں ہوگی جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سر انعام آیتمبر اٹھائیس اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا حضرت قطعہ فرماتے ہیں کافر کی اس آرزو میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا بلکہ عمل صالح کے لیے دنیا میں آنے کی آرزو کرے گا اس لیے زندگی کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لیے جائیں تاکہ کل قیامت کو یہ آرزو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے بحال تفسیر ابن کثیر پھر دو چیزوں کے درمیان حجاب اور آڑ کو برزخ کہا جاتا ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو وقفہ ہے اسے یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوگا جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا یہ درمیان کی زندگی جو قبر میں یا پرندے کے پیٹ میں یا جلا ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں گزرتی ہے برزخ کی زندگی ہے انسان کے وجود جہاں بھی اور جس شکل میں بھی ہوگا بظاہر وہ مٹی میں مل کر مٹی بن چکا ہوگا یا راکھ بنا کر ہوا یا دریاؤں میں بہا دیا گیا ہوگا یا کسی جانور کی خوراک بن گیا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک نیا وجود عطا فرما کر میدان حشر میں جمع فرمائے گا پھر محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتدا ایسا ہوگا بعد میں وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی اور ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلفل پھر جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی فلاح پانے والے ہیں امن خوفین دینی دون اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تلفح وجوههم النار وهم فيها كاللحون آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے الم تکن آیاتي تتلا عليكم فكنتم بها تكذبون کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے قالوا ربنا غلبت قوما وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے ربنا خرجنا منها فإن عدنا اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال پھر اگر ہم لوٹیں دوبارہ وہی کریں مطلب تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے فيها ولا اللہ فرمائے گا اسی جہنم ذلیل و خوار پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو كان فریق من ربنا فاغفر لنا وانت بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حتى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُوتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ وَكُوتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ <تصفيق> پھر تم نے انہیں ہسی مزاگ بنا لیا تھا حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی تھی اور تم ان پر ہسا کرتے تھے انی بما صبروا هم بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہیں اللہ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجیے اللہ فرمائے گا واقعی تم وہاں تھوڑا سا وقت ہی رہے کاش تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے ایسا کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے میری رب حقل کیریم چنانچہ بلند و بالا اللہ حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ معزز و مکرم عرش کا رب ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے فرحم تیرر بقر فرورحم تخیر الرحمین اور آپ کہیں اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف چہرے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ انسانی وجود کا سب سے اہم اور اشرف حصہ ہے ورنہ جہنم کی آگ تو پورے جسم کو ہی محیط ہوگی پھر الکلیہ کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جائیں ہونٹ گویا دانتوں کا لباس ہے جب یہ جہنم کی آگ سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے جس سے انسان کی صورت بد شکل اور ڈراؤنی ہو جاؤگی ہو جائے گی پھر لذات اور شہوات کو جو انسان پر غالب رہتی ہیں یہاں بدبختی سے تعبیر کیا ہے کیونکہ ان کا نتیجہ دائمً بدبختی ہے کیونکہ ان کا نتیجہ دائمی بدبختی ہے پھر دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک صبر آزما مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب دین و ایمان کے مقتضیات پر عمل کرتے ہیں تو دین سے نا اشنا اور ایمان سے بے خبر لوگ انہیں استہزاء و ملامت کا نشانہ بنا لیتے ہیں کتنے ہی کمزور ایمان والے ہیں کہ وہ ان ملامتوں سے ڈر کر بہت سے احکام الٰہیہ پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں جیسے داڑھی ہے جیسے داڑھی ہے پردے کا مسئلہ ہے شادی بیاہ کی ہندوانہ رسومات سے اجتناب ہے وغیرہ وغیرہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کسی بھی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ اور رسول کی اطاعت سے کسی بھی موقع پر انحراف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا اور انہیں کامیابی سے سرفراز کرے گا جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے اللہ جل منہم پھر اس سے مراد فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال اور عمریں لکھنے پر معمور ہیں یا وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب میں مہارت رکھتے ہیں قیامت کی ہولناکیاں ان کے ذہنوں سے دنیا کی عیش و عشرت کو محو کر دیں گے اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے گی جیسے دن یا آدھا دن اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم وقت دنیا میں رہے بے شک بے شک تو فرشتوں سے یا حساب جاننے والوں سے پوچھ لیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں یقیناً دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل ہے لیکن اس نقطے کو دنیا میں تم نے نہیں جانا کاش تم دنیا میں اس حقیقت سے دنیا کی بے ثباتی سے آگاہ ہو جاتے تو آج تم بھی اہل ایمان کی طرح کامیاب و کامران ہوتے پھر یعنی وہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے یوں ہی ایک کھیل کے طور پر بیکار پیدا کرے اور تم جو چاہو کرو تم سے اس کی کوئی باز پرس ہی نہیں ہو بلکہ اس نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ ہے اس کی عبادت کرنا اسی لیے آگے فرمایا کہ وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر عرش کی صفت کریم بیان فرمائی کہ وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے پھر اس سے معلوم ہوا کہ فلاح اور کامیابی آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا ہے محض دنیا کی دولت اور آسائشوں کی فراوانی کامیابی نہیں یا تو دنیا میں کافروں کو بھی حاصل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے فلاح کی نفی فرما رہا ہے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اصل فلاح آخرت کی فلاح ہے جو اہل ایمان کے حصے میں آئی گی نہ کہ دنیاوی مال و اسباب کی کثرت جو کہ بلا تفریق مومن و کافر سب کو ہی حاصل ہوتی ہے سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ مومنون اور آغاز ہوتا ہے سورہ نور کا سورہ نور ایک مدنی صورت ہے اس کے آیات ہیں چونسٹھ رکو ہے نو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے سورت فيها آیات بینات تذکرون یہ ایک صورت ہے ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو الزانیت والزانی فجردو كل واحد منهما مئة جلدہ ولا تأخذكم بهما رعفة في دین الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین چنانچہ زانیہ عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں مطلب ضانی اور زانیہ پر قطن ترس نہیں آنا چاہیے اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف سورہ نور احزاب اور نساء یہ یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کی یا عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کی بابت اہم تفصیلات بیان کی گئے ہیں پھر ایک بات پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ نور احزاب اور نساء یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے خصوصی مسائل اور معاشرتی زندگی کی بابت اہم تفصیلات بیان کی گئی ہیں پھر قرآن کریم کی ساری ہی صورتیں اللہ کی نازل کردہ ہیں لیکن اس صورت کی بابت جو یہ کہا تو اس سے اس صورت میں بیان کردہ احکام کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے پھر بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبوری طور پر بتلائی گئی تھی قصور نساء آیت نمبر پندرہ میں گزر چکی ہے اس میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو پھر جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد و عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے وہ تم مجھ سے سیکھ لو اور وہ ہے کنوارے مطلب غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے سو سو کوڑے اور شادی شدہ مرد عورت کو سو سو کوڑے اور سنساری کے ذریعے سے مار دینا حوالے صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ سو نوے و سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو پندرہ اور جامعہ الطرمی حدیث نمبر چودہ سو چونتیس وسلاً ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچاس پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی اور سو کوڑے مطلب جو چھوٹی سزا ہے بڑی سزا میں مدغم ہو گئی یا ہو گئے اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم مطلب سنگساری ہے عہد رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفۂ راشدین اور عہد صحابہ میں بھی یہی سزا دی گئی اور بعد میں تمام امت کے فقہا و علماء بھی اسی کے قائل رہے اور آج تک قائل ہیں صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا اور خوارج کے بعد اب فراہی فرقے کی ذیلی شاخ اصلاحی و غامدی فرقے کے امام ثانی وسالث نے اس سزا کا انکار کیا ہے اور منکرین حدیث بھی اس کے منکر ہیں اس انکار کی اصل بنیاد ہی انکار حدیث پر ہے کیونکہ رجم کی سزا صحیح اور نہایت قوی احادیث سے ثابت ہے اور اس کی روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ علماء نے اسے متواتر روایات میں شمار کیا ہے اس لیے ایک مسلمان شخص رجم کا انکار نہیں کر سکتا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ترس کھا کر سزا دینے سے گریز مت کرو ورنہ طبعی طور پر ترس کا آنا ایمان کے منافی نہیں یہ منجملہ خواص سے تباہ انسانی میں سے ہے پھر تاکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں زیادہ وسیع پیمانے پر حاصل ہو سکے بدقسمتی سے آج کل بر سر عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے یہ سراسر جہالت احکام الہی سے بغاوت اور بضام خویش اللہ سے بھی زیادہ انسانوں کا ہمدرد اور خواہ خواہ اور خیر خواہ بننا ہے درآم حال یہ کہ اللہ سے زیادہ رعوف اور رحیم کوئی نہیں وصل علی نبینا محمد آلی و صلی اللہ علیہ محمد اجمعین